الحمد رب والصلاة والسلام اما بعد من اسم اللہ رب العالمین وسلام علیہ سعید یا حبیب اللہ کا یا نبی اللہ وعلى اھلک و اصحابک یا نور اللہ مٹی مت اسلامی بھائیو مدنی شان کے ناظرین نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و الہ و سلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کو اپنا معمول بنائی بطور خاص جمعرات شب جمعہ روز جمعہ آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ و وسلم پر کثرت سے دروشریف پڑھنے کو اپنی عادت میں شامل کر لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جمعرات کے دن اللہ کے فرشتے سونے کے قلم اور چاندی کے ورق لے کر آتے ہیں اور لکھتے ہیں کون نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ذات پر شریف پڑھتا ہے <تصفح> تو آج جمعرات کی صبح و صبح ہے آج کے مبارک دن کو بھی رود پاک پڑھتے ہوئے اپنی زندگی کے لیے انمول بنائیے کل کے دن بھی کثرت کیجئے اور اب تو مہینہ ہی ربی نور شریف جس کی آمد آمد ہے پورا مہینہ کثرت سے آکا سلاۃ وسلام کو یاد بھی کرتے رہیں آپ کا ذکر بھی کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند <تصفح> <متحد> کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ شان نزول. یہ سلسلہ جمعرات کو بطور خاص اس ٹائم براہ راست صبح ساڑھے سات بجے براہ راست لے کر حاضر ہوتے ہیں اس سلسلے میں ہم بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے شان نزول سے متعلق مبارک دن کی صبحوں کو ہی قرآن کی باتیں سنتے ہوئے ہم اپنے لیے انمول اور خوبصورت بنانے کی صحیح اور کوشش کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا کلام ہے کہ جس کو پڑھنے سننے سے جس کو سمجھنے سے لوگ گمراہیوں سے باز آ گئے کفر و شر کی لانت سے باز آ گئے اور قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیارا کلام ہے جس میں بھٹکے ہوئے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے قرب میں پہنچانے کے بہت سے ذرائع اور اسباب اس میں موجود ہیں آ کی صورت میں آ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے رب تبارک و تعالی اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کیا کیا حکم دیے ہیں حمید بے واضح طور پر ان چیزوں کا بیان ہے ہمارا سلسلہ شان نزول یہ آج کے اس کڑی کے اعتبار سے تو تیسرا سلسلہ ہے اور ہم ان ابتدائی دو سلسلوں میں بھی کچھ ابتدا ہی گفتگو قرآن مچید فرقان حمید سے متعلق شان نزول کے اسباب سے متعلق اور یہ اسباب نزول کی اہمیت اور ضرورت سے متعلق ہم نے کچھ کلام اور گفتگو اپنے پچھلے ماقبل سلسلوں میں سنی ہے آج ہمارا جو موضوع ہے بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وہی کی ابتدا وہی کا آغاز کیسے ہوا وہی کی کیوں ضروریات ہیں اور وہی جب نازل ہوتی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیات کیا ہوتی اس وقت آج کا بطور خاص یہ سلسلہ وہی کے متعلق بلکہ یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ایک اہم ترین موضوع وہی کا جس سے متعلق آج ہم باتیں سنیں گے اور انشاءاللہ توجہ سے جب یہ کلام سنیں گے گفتگو سنیں گے اس میں کوئی واقعات یا حکایات تو نہیں ہے لیکن قرآن سے متعلق بطور خاص علوم کیا کیا ہیں ان چیزوں کا ہم جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق کیسے کیسے علم ہیں کتنا علماء کرام نے اس چیز کے اوپر واضح کھول کھول کر ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے تو وہی کی ضرورت متعلق وہی کی اقسام وہی کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ ول و پر وہی کا کیسے آغاز ہوا اور ابتدا کیسے ہوئی آج کی اس سلسلے میں انشاء اللہ العزیز ہم یہ باتیں سننے کی کوشش اور صحیح کریں گے آپ مدنی چینل کی اسکرین پر نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ اس نمبر کو اس پر میسج بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں کال کے ذریعے بھی اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے اس موضوع سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید سے متعلقہ کچھ بات سمجھنا چاہتے ہیں یا قرآن مجید کی کسی آیت مبارکہ کے شان زو سے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور سوال کیجئے انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کا سوال ضرور شامل کیا جائے گا اور ان شاء اللہ کو جواب دیا جائے گا اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے علم سیکھنے کی توفیق فرمائیں اور اس علم سے ہمارے سینوں کو اللہ تعالی روشن فرمائیں <coughs> کے بارے میں ابتداء یہ عرض ہے کہ وہی کسے کہتے ہیں وہی اللہ تبارک و تعالی کے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یا برائے راست اللہ تبارک و تعالی کا اپنے انبیاء کی طرف کسی پیغام کو بھیجنا کلام کرنا یہ وہی کہلاتا ہے وہی کے معنی کے اعتبار سے تو چند اس کے معنی ہیں جو لغت کے اعتبار سے ہیں یعنی اشارہ کرنا لکھنا پیغام بھیجنا دل میں بات ڈالنا خفیہ بات کرنا یہ چند مانا یہ لغت کے اعتبار سے وہی کے بیان کیے گئے علقا کرنا دل میں بات ڈالنا خفیہ بات کرنا پیغام بھیجنا لکھنا اشارہ کرنا یہ کہتے ہیں وہی کو اور وہی شرح کے اعتبار سے وہی کی کیا تعریف ہے اس کے بارے میں یہ کہ. کہ وہی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کو وہی کہتے ہیں اب اس کی دو اقسام ہیں ابتدائی طور پر اور بنیادی طور پر وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع ان دو قسموں میں یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الفاظ اور معانی کا نزول ہوا تو یہ وحی متلو کہلاتی ہے اور اسی کو قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے قرآن مجید ہے یہ اور آپ پر صرف معنی نازل کیے گئے اور آپ ان معنی کو اپنے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں تو یہ وحی غیر متلو اس کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وہی کے یعنی یہ دونوں طرح کی وہی متلو اور وہی غیر متلو یہاں ایک بات ہے وہی کی ضرورت کیا ہے وہی کیوں نازل کی گئی دیکھیے اس کی چند حکمتیں علماء کرام نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر بیان فرمائی ہیں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ انسان مدنی و تباہ ہے یعنی انسان مل جل کر رہتا ہے ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور آگ کی ضرورت ہے مکان کی ضرورت ہے کپڑوں کی ضرورت ہے کھانے پینے کی چیز استعمال کی چیز ان اسباب ان ذرائع ان چیزوں کی انسان کے لیے ضرورت ہے اور انسان مدنی تباہ یعنی آپس میں مل جل کر یہ رہتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں اسی طرح انسان نکاح بھی اپنی نسل کو آگے چلانے کے لیے نکاح بھی کرتا ہے تو گویا کہ انسان کی چند ان ضروریات کا معاملہ جس میں وہ اپنے استعمال کی چیزیں ہوں کپڑا ہو مکان ہو خوراک ہو کھانا پینا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بھی اور اپنی نسل کی آگے بڑھوتی کے لیے نکاح بھی کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ چکے انسان سے متعلقات یہ چیزیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا قانون وہ ہونا ضروری ہے کہ جس قانون کے تحت آدمی ان چیزوں کو عدل و انصاف کے ذریعے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو کوئی نہ کوئی قانون وہ اس کے لئے ضروری ہے تو اگر یہی قانون اگر کوئی انسان ہی بناتا تو اس میں وہ اپنے مفادات اپنے فوائد اور اس کے اندر دوسرے لوگوں سے گویا کے عدل و انصاف کے تقاضوں کے برخلاف ان چیزوں کے حصول کا وہ ذریعہ اور اسباب پیدا کر کے اس چیز کو حاصل کر لیتا یعنی ہر زور آور شخص جس کی پاور ہے جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس کوئی قدرت ہے وہ دوسروں سے یہ چیزیں چھین لیتا اور یہ ساری چیزیں اپنے پاس ہی وہ جمع رکھتا اپنے پاس ہی وہ اکٹھے کر کے رکھ دیتا تو ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے کہ جو انسان کا بنایا ہوا نہ ہو تو اس قانون کے تحت ان قوانین کے تحت انسان اپنی زندگی کو بھی گزارے ان قوانین کے تحت انسان اپنے معاملات کو بھی چلائے اگر اس کو جو مکان کی ضرورت ہے کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے دیگر سہولیات کی ضرورت ہے یا ضروریات کی اس کو حاجتیں ہیں تو یہ جو پوری کرے تو وہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان چیزوں کو پورا کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے تو یہی ضرورت ہے کہ وہ کون سے ایسے قوانین ہوں گے جو انسان کے بنائے ہوئے نہ ہوں اور وہ ان پر لاگو ہوں اور وہ ان کے تحت رہتا ہوا اپنی دنیا کو بھی کمائے اور ان کے تحت رہتا ہوا اپنی اخروی زندگی کو بھی بہتر بنائے اور اسی کو وہی کہتے ہیں وہ قوانین ہی وہی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں اب یہ قوانین ظاہر ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ پیغامات اللہ تعالیٰ کے ارشادات اللہ تعالی کے احکامات یہ کیسے پتہ چلیں گے انسانوں کو تو اس کے ذریعے بیچ میں واسطہ انبیاء کا ہے تو انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان ارشادات کو آگے ان کی امتوں اور اللہ نے اپنے بندوں تک ان چیزوں کو پہنچایا تو اسی چیز کا نام وہی ہے کہ جو چیزیں ہمیں اللہ کی وہی سے جانی جاتی ہوں اللہ کی وہی سے ہمیں پہچانی جاتی ہوں دوسری بات انسان عقل کے ذریعے خدا کے وجود کو معلوم کر سکتا ہے عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے عقل سے قیامت کے قائم ہونے حشر و نشر جزا و سزا ان سب کو معلوم کر سکتا ہے لیکن وہ عقل سے اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو تفصیل سے معلوم نہیں کر سکتا اس کے لیے کیونکہ وہ یہ بات تو ضرور جان سکتا ہے اپنی عقل کے ذریعے کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور ناشکری سے بچنا چاہیے مگر اللہ کا شکر کسی کہیں گے کب کیسے ادا ہوگا اللہ تبارک و تعالی کا شکر تو یہ کیسے پتہ چلے گا یہ اسی وقت یعنی یہ اللہ کے بتانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ارشادات فرمانے سے کہ کون کون سی چیزیں کس طرح شکریہ میں آئیں گی اور کس طرح آدمی ناشکری سے بچے گا تو یہ چیزیں ہمیں کیسے پتہ چلیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے اس وہی کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وال وسلم کے آگے فرمان فرامین کے ذریعے یہ چیزیں پتہ چلیں دوسری بات آگے پھر اور مزید کہ انسان جو گئے وہ دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا انسان بے مقصد پیدا نہیں ہوا ہے اس کے کچھ نہ کچھ مقاصد ضرور ہیں وہ دنیاوی طور پر بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور دینی اور دنیاوی جو جو حقوق اس سے متعلق ہیں ان کو پورا کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے یہ وہ چیزیں جن کے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے انسان کو پیدا کیا ہے قرآن مچید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ اما خلق الجن وال ان صاء ہم نے جنوں انسان کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک کو بطالا کہ تو اللہ نے ان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے دنیا میں جو کچھ بھی کماتے کھاتے رہتے ہیں وہ ضروریات زندگی یہ سارے معاملات ہیں لیکن ان کو بھی آدمی کس طریقے سے حاصل کریں اور اللہ کی عبادت کیسے بجا لائے یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ جو محض ایک عقل کے ذریعے آدمی پہچان لے اور اس کے لیے وہی کی ضرورت نہ ہو تو جب آدمی محتاج ایسی چیز کے علم حاصل کرنے کے لئے تو اسی چیز کا گویا کہ نام وہی ہوا کہ اللہ تبارک وطالیہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ کو بطور وہی یہ ارشادات بتائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے اس کی تعلیمات اپنی امت تک آگے پہنچائی پھر اگر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اقامات بھی اللہ تبارک بطالہ کے نماز تو پتہ چلی نماز ہے زکات ہیں لیکن نماز صرف نماز ہے اس کو پڑھنا کیسے زکوات کب ادا کی جائے گی کتنی دی جائے گی کیسے دی جائے گی اس کا کیسے انسان کو علم ہو تو یہ ضرور انسان اس میں بھی کسی کی طرف محتاج ہے اور وہ جو محتاجی ہے وہ اپنے دین کی طرف اور شار علیہ السلام کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلا ان چیزوں کا تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے ذریعے ان چیزوں کا علم ہوا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں اب جیسے انسان ہے وہ حواس کے ذریعے یعنی اپنی زبان کے ذریعے چکھنے کے ذریعے دیکھنے کے ذریعے سننے کے ذریعے سونگنے کے ذریعے چھونے کے ذریعے کئی چیزوں کو جان دیتا ہے کسی چیز کے رنگ وہ اس چیز کو ہم اگر پہچاننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو ہم کسی کا ذائقہ میں محسوس کرتے ہیں معلوم کرنے کے لیے ہم اس کو چکھتے ہیں اس کا ذائقہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کسی چیز کو سن کر ہم اس چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں کسی کو سون کر اس کے بارے میں ہم علم رکھتے ہیں تو یہ جو ہماری حواس کے ذریعے چیز پہچانی جاتی ہیں یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حواس اور عقل کے ذریعے پہچانی جا سکتی ہیں مگر اللہ تبارک وطالع کے احکامات اللہ تبارک وطالعہ نے کیا ارشادات فرمائے ہیں یہ چیزیں ان حواس سے یوں پہچانی اور جانی نہیں جا سکتی بلکہ عقل کے ذریعے آدمی کئی اعتبار سے غلطی بھی کھا جاتا ہے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوں آپ ٹرین پہ جا رہے ہیں تو ارد گرد اگر میدانوں کو دیکھتے ہیں تو گویا کے ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ درخت بہت تیزی سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں درخت جا رہے عمارتیں جا رہی ہیں ساری کی ساری بلڈنگیں گھوم رہی ہیں یہ عقل تقاضا یہ کرتی کہ یہ گویا کہ یوں ہو رہا ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے ہماری گاڑی جا رہی ہے ہم ٹرین پہ ہیں ہماری ٹرین جا رہی ہے لیکن یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پر ٹہری ہوئی ہیں تو اس سے میں پتا چلا کہ بعض اوقات عقل بھی کسی چیز کو سمجھنے کے لیے غلطی کھا جاتی ہے حواص کے ذریعے بھی آدمی جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کوئی غلطی والا معاملہ ہو اس پر آدمی کو جو وہ عقل بھی تمبی کرتی ہے بعض اوقات اور جب کبھی عقل کی غلطیوں پہ کوئی چیز کی تمبی کی ضرورت ہو تو وہ کیسے ہوگا وہ, وہ آکام الہیہ سے ہوگا وہ آکام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا تو یہ میں باتیں چند عرض کر رہا ہوں کہ وہی اس کی ضرورتیں ہیں اس کی ضرورت اور اہمیت ان چیزوں سے ہمیں سمجھنی چاہیے اسی وجہ سے اللہ تبارک و نے اپنے امبیئی کرام علیہم السلام ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وہی ارشاد فرمائی <تصفح> وہی کے مانی ہم نے شروع میں ابتدان عرض کیے اشارہ کرنا لکھنا دل میں بات ڈالنا خفیہ بات کرنا وغیرہ یہ وہی کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں شرع کے اعتبار سے اس وہی کی تعریف یہ ہے کہ جو کسی نبی پر اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے کلام نازل ہو اسے وہی کہتے ہیں اور وہی کی دو قسمیں ہیں وحی مطلو اور وحی غیر مطلوع وحی متلو کے بارے میں کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ اور معنی کا نزول ہو تو یہ وحی مطلو کہلاتی ہے اس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ قرآن کا حصہ ہے اور دوسری بات کہ جب آپ پر صرف معنی نازل کیے گئے ہوں اور الفاظ آپ کے اپنے ہوں ان کو بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود بیان کیا ہے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے اس کو وحی غیر مطلو کہا جاتا ہے اور اسی چیز کا نام احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و ہے اب یہ وہی انبیاء کے حق میں کیسے ہوتی تھی تو ابتدان تین طرح کی اس کی قسمیں بیان کی گئیں کہ وہی کیسے ہوتی تھی وہی کے یہ معاملات کیسے ان پر نبہی کا نزول ہوتا تھا تو ارشاد فرمایا کے بلا واسطہ فرشتوں کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تبارک و تعالی کا کلام قدیم سننا جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیراج کی شب اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو براہ راست بیداری کے اندر آپ نے سنا تو یہ بغیر کسی فرشتے سے اللہ کے کلام کو سننا ایک پہلی قسم اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا حضرت موس علی کو کویتور پر پہنچے تو آپ نے بھی رب کا کلام سنا دوسری یہ ہے کہ فرشتے کی وساطت سے بیچ میں فرشتہ ذریعہ ہے اور فرشتے کے واسطے سے اللہ کے کلام کو سننا یہ وہی کا ایک دوسرا انداز ہوا کرتا تھا اور اس وہی کے نزول کے اعتبار سے اس کی دوسری قسم ہے وہی کی تیسری قسم امیہ کے کلام علیہ السلام کے قلوب میں معنی کا القاع ہو جانا اللہ تبارک کی طرف سے نبیوں کے دلوں میں ان چیزوں کا الکا ہو جانا تو یہ وحی کی تین قسمیں کہلاتی ہیں اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے میرے قلب میں یہ الکا کیا ہے جبریل امین نے مجھے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے تو یہ بھی وہی اقسام میں, میں سے ایک قسم وہی یہ بھی کہلاتی ہے اب یہ یہ تینوں جو قسمیں ہیں یہ وہی ہوتی کیسے تھی کن کیفیات کے ساتھ ہوتی تھی تو اس کی بھی چند آگے اور صورتیں بیان فرمائی گئیں اب وہ انداز کیا تھے بعض اوقات خواب کے اندر ہاں جی ہاں نبی کے خواب وہ حق اور سچ ہوتے ہیں اس میں کسی طرح کے شیطانی معاملات کو کوئی دخل نہیں ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کی وہی کی ابتدا وحی کا آغاز ان باتوں کو اشاعد خود حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا گیا بخاری شریف کے ابتدان بھی وہی کی ابتدا کیسے ہوئی یہ ابواب کے ساتھ پوری حدیث طیبہ میں ان چیزوں کی تفصیل کو بیان کیا گیا کہ اولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رویا صالحہ اور رویہ صادقہ یعنی سچے خواب اور نیک اور اچھے خواب ان کے ذریعے ان چیزوں کو حدیث نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک وہی کا طریقہ کہ خواب میں اللہ کے نبی کی طرف خواب کے اندر وہی کا آ جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ہی تو یہ حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کریں تو یہ آپ کی طرف جو یہ حکم تھا تو یہ وہی کہلاتا ہے اس لیے آپ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ نے جو کچھ اپنی طرف سے کرنا تھا گویا کہ آپ کر چکے اور آپ کے بیٹے نے جو قربانی دینی تھی گویا کہ وہ بیٹے بھی قربانی دے چکے آپ علیہ السلام کی اہلیہ نے جس طرح صبر و استقلال کے ساتھ اس چیز کو قبول کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اسماعیل جو ہیں ہم اللہ کے نام پہ قربان کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے آگے پھر کسی طرح کی کوئی دوسری رائے یا دوسری سوچیں نہیں ہے تو یہ, یہ خواب میں ہی تو وہ حکم تھا اور یہ نبی کے ساتھ جو خواب کا معاملہ ہے تو یہ وہی ہوتا ہے آج عام کسی کو اس طرح کا خواب آئے تو وہ ہرگز اس کے اوپر اس کو عمل کرنا یو جائز نہیں کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو ذبح کر دے کہ مجھے خواب آیا ہے مجھے خواب میں یہ حکم دیا گیا ہے اور خواب کی اسی لیے پورا ایک خواب کے باب کتاب و تعبیر کے نام سے ادیس مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے اور علماء نے پوری پوری کتابیں اس کی تعبیر رویا کے نام سے لکھی ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کیا ہوتی ہیں تو وہ ان اعتبار سے یعنی بعد والوں کے اعتبار سے ان تعبیرات کو یہ ارشاد فرمایا گیا ہے تو لہٰذا کوئی بھی خواب ایسا جس میں ایسا کسی کو حکم دیا گیا ہو کہ وہ خلاف شرع کام کرے تو ہر کی اس کام کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں اور بعض اوقات کسی بزرگ کی طرف سے بھی دیا گیا ہو یا بعض اوقات کسی ولی کامل کی طرف سے اس کو خواب میں بتایا گیا ہو کہ یہ فلاں بزرگ ہے یہ فلاں ولی ہے یہ تمہیں اس چیز کا حکم دے رگے گئے تو ہرگز ہرگز اس پر عمل کرنا انسان کے لیے وہ جائز نہیں ہے بہت سے لوگ خوابوں کی بنیاد پر بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اس بارے میں دینی طور پر اپنی معلومات حاصل کریں اور ضرور کسی عالم دین اور مفتی سے اس بارے میں ان کو رہنمائی لینی چاہیے تو ایک ذریعہ وہی کا وہ خواب کا بھی ہے دوسرا کہ قلب کے اندر علقا ہو جانا دل میں بات کا ڈھل جانا تیسری چیز گھنٹی کسی آواز جرس کہتے ہیں گھنٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ابتدائے وہی سے متعلقہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تو وہ اس میں اس گھنٹی کو بھی بیان فرمایا کہ یہ بھی ایک کیفیت کہ گھنٹی جیسی آواز کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کا جو ہے وہ نزول ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی فیا کی کلباہ آپ کے پاس وہی کیسے آتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ان میں ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ میرے پاس وہ ایک گھنٹی جیسی صورت گھنٹی کی آواز کی مسل وہ مجھے سنائی دیتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور مجھ پر سب سے زیادہ یہ سخت, سخت ہے یعنی اس وہی کے اثرات اس وہی کی آواز ایک تو قلب مبارک پر یہ بات ہاں یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قلب مبارک ایسا وہ عظیم قلب ہے آپ کا یہ دل مبارک ایسا وہ عظیم دل ہے آپ کا یہ قلب اور سینا ایسا مضبوط سینہ ہے کہ جس نے وحی الہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جب ان کا نزول ہوا تو اس قلب کی قوت اور طاقت کو اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو لنزل نہ قرآن جب اللہ من خشیت اللہ کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ خشیت الہی کے ذریعے یعنی یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کے رہ جاتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی عظمت پر سلام آپ کے قلب مبارک کی مضبوطی اور قلب کی قوی پر قوی ہونے پر اس کی قوت پر سلام کہ آپ کا قلب بہی کے نزول کی وہ جگہ بنا ہے آپ کا وہ قلب وہی کے نزول کا مقام بنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ساری تجلیات کو آپ کے قلب مبارک نے وہ سینے کے اندر سمایا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قلب نے اس وہی کو جو ہے وہ یوں اپنے اندر جو ہے وہ سما لیا ہے تو ارشاد فرمایا کبھی کبھی گھنٹی کی صورت ہوتی تھی اور میں اسے یاد کرتا جب یہ کیفیت مجھ سے دور ہو جاتی تو میں پھر وہی کلام اسی کلام کو میں یاد کرتا مدن چند کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ کالز پہ موجود ہیں تو آئیے آپ کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ محمد عمران اطاری سگار ارد کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ شان نزول بڑا ہی پیارا سلسلہ جاری و ساری کیا ہے اللہ پاک اس کو استقامت دے اور مزید برکت عطا فرمائے موضوع بھی قرآن پاک کے تعلق سے بڑا ہی پیارا ہے میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے پہلا سوال یہ کہ قرآن مقدسہ کی جو آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی وہی کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی اس کا کچھ خلاصہ بتائیں اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وہی کا نزول رک گیا تھا تو اس کی کیا حکمت تھی اس پر حکمت بھی بیان فرما دی گی اللہ سلسلہ بڑا ہی پیارا ہے اللہ پاک سب کو خدمت کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے جزاک اللہ خیرہ ماشاءاللہ عمران بھائی آپ نے کال کی اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے حوصلہ افزائی کرنے کا بھی شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرمائے اور سب کو اس چیز پر ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے تو میں عرض کرتا ہوں وہی کی وہ کیفیت کیا تھی اور وہی رکنے سے متعلق کیا وہ حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے وہی کا معاملہ کچھ عرصے کے لیے بیچ میں رکا بھی رہا اور موقف بھی رہا تو میں ارض کر رہا تھا کہ ایک گھنٹی کی صورت میں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ نمبر چار وہی کی جو چوتھی یہ صورت ہوئی فرشتے کی ذریعے سے فرشتہ کسی آدمی کی صورت میں آ کر اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور یہ فرشتے حضرت جبریلے امین علیہ السلام تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہی لے کر نازل ہوتے اور یہ بھی بیان کیا گیا حضرت اسرافیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی وہی لے کر آپ بھی حاضر ہوتے اور اس کا کچھ عرصہ ابتدان تین سال بعد نے بیان کیا حضرت اسرافیل یہ بھی وحی لے کے آتے پھر اس کے بعد بکیا سب حضرت جبریل امین ہی وہی کے یہ معاملات کو لے کر پیغامات لے کر آپ نازل ہوتے تو فرشتے کا آنا کے صورت میں ہوتا بعض اوقات ایک عام مرد کی صورت میں حضرت جبریل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے حضرت دحیہ کلبی ان کی آپ صورت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے خوبصورت صحابی تھے اور ان کے صورت میں حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ کے پاس آپ آتے اور کبھی یہ کہ جبریل امین اپنی ملکوتی شکل میں حاضر ہوتے ملکوتی شکل آپ کی جو اصل صورت اور شکل ہے اس میں اور کیا اس کی کیفیت ہے کہ جس کے چھ سو بازو ہیں جن سے یاقوت اور موتی جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں اور ایسی کیفیات آپ ذرا اندازہ کریں فرشتے کی ملکوتی صورت اور وہ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ اپنی اس ملکوتی صورت میں چھ سو آپ کے ہوں اور یقوت اور موتی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اس صورت کے اندر آپ بھی وہی کا نزول کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان دونوں صورتوں میں آپ نے ملکوتی صورت میں بھی آپ نے ملازہ فرمایا اور دیکھا اور یہ عام مرد کی صورت میں یہ تو بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے بار بار اس صورت کے اندر تو آپ بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آپ آتے رہے تیسری صورت یعنی گھنٹی کے ذریعے سے فرشتے کے ذریعے سے اور فرشتے کے عام آدمی کی صورت میں یا جبریل امین کی جبریل امین کا اپنی ملکوتی صورت کے اندر نازل ہونا اور ایک صورت یہ کہ فرشتے کے اندر ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کا بھی وہی لے کر حاضر ہونا اور چھٹی صورت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے کلام قدیم کو سننا برائے راست بیداری میں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج کو سنا اور حضرت موسا علیہ السلام نے کوہتور پر اس کلام کو سنا یا خواب کے ذریعے بھی یہ کلام ہو سکتا ہے اور خواب کے ذریعے بھی اس کلام کو سننا جیسا کہ ترمزی شریف کی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطانی ربی فی احسن سورا کے میرے پروردگار نے مجھ پر بہترین صورت کے ساتھ تجلی فرمائی جو اللہ کے شیان شان ہو اور پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ ملا اعلی کس بارے میں یہ بحث کر رہے ہیں وہ فرشتے جو آسمانوں پر ہیں تو یہ ایک تفصیل سے آدی سے مبارک ہے بیان کرنا یہاں پہ یہ مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علی وسلم پر جو ہے وہ برائے راست بھی اللہ کا کلام سننا خواہ یہ کلام خواب میں ہو یا یہ کلام بیداری کی حالت میں ہو پرانے مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ارشاد فرمایا اور کوئی بشر اس لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وہی سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بیچ دے جو اس کے حکم سے وہ پہنچائے جو اللہ چاہے تو یہ ایک قرآن مجید میں برائے راست ان چیزوں کو یہ بیان فرمایا گیا یعنی یہ بھی انداز طریقے کار وہ بیان فرمائے گئے کہ وہی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے کلام کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی فرشتے کو بھیجنا اور اس فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ان انبیاء تک جو ہے وہ آگے پہنچتا رہا یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی حدیث پاک میں ہے بخاری شریف کی حدیث ہے ام المنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء کیسے ہوئی ارشاد فرمایا اول ما بُدِع بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی حضور پر کیسے ابتداء ہوئی وحی کی وحی کا آغاز کیسے ہوا تو ارشاد فرماتی ہیں الرؤی الصالحہ ابتدان سچے خوابوں کے ذریعے رو صالحہ یعنی خواب میں نیند میں ان سچے خوابوں کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وہی کی ابتدا اور وہی کا آغاز ہوتا ہے اور وہ کیسے کیسے ارشاد فرمائے کہتے ہیں کہ فکان اللہ یار جا مسل و فلا کی صبح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی دیکھتے صبح اس کی تعبیر بڑی روشن ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح بالکل واضح ہو جاتی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم پر ابتداء اور آغاز جو گوا ان چیزوں کا وہی کے ظہور کا گویا کہ تو وہ پہلے پہلے آپ پر خواب آپ کو خواب آتے تھے اور وہ سچے خواب وہ صادق خواب اور وہ صالح خواب یعنی اچھے نیک اور سچے خواب اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نبی کے خواب ان شیطان کی ملاوت شیطان کے اس کے اندر عمل دخل سے بالکل جو ہے وہ پاک اور صاف اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے یعنی ہر کے ارگیز جیسا نہیں ہو سکتا بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا جو خواب میں مجھے دیکھے اس نے حاکی دیکھا ہے کیونکہ میری صورت میں شیطان نہیں آ سکتا شیطان اور صورتیں تو سب بنا سکتا ہے کسی اچھے آدمی کی بھی صورت میں آ سکتا ہے کسی ولی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے کسی نیک آدمی کی صورت میں بھی آ سکتا گئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آپ کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار نہیں کر سکتا تو حضور کے خواب میں یوں کیفیات کا آنا کہ شیطان کا عمل دخل ہو جانا یہ تو بہت ہی آ, بائی دز عقل یہ چیزیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ, اللہ تبارک و کی طرف سے جو ابتدا اور آغاز ہوا وہ ان خوابوں کے ذریعے سے ہوا اور یہ بات یاد رکھے مدنیچر کے ناظرین ربیع نور شریف ربیع الاول شریف کی آمد آمد ہے یہاں اس مناسبت سے ایک بات میں ذکر کرتا جاؤں کہ وہی کی ابتدا آغاز باقاعدہ جو نصول ہوا وہ غار ہرا کے اندر جو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی حضرت جبریل امین جو لے کر پیغام آئے وہ رمضان شریف کے دن تھے اور رمضان میں ہی آپ غار ہرا کے اندر تھے اگرچہ رمضان کے روزے فرض نہیں تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھوک کی عادت کیفیت میں آپ رمضان وہی گزار, گزار, گزار گویا کہ گزار رکھیں گے یہ رمضان کے وقت تو رمضان آپ بھو کی حالت میں غار ہرا میں گزار رہے تو اس حالت اور کیفیت کو اللہ نے رمضان کے ہی روزے فرض کیے ہیں امت پر اس لوگوں پر فرض کیے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی امت پر فرض کیے ہیں رمضان کے روزے فرض کیے ہیں یہ حضور علیہ اسلام کی اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور اس ادا کو ادا کرنے کے لیے کہ میرے محبوب ہرا کے اندر غار ہرا میں بھوک کی حالت میں تھے تو اسی ادا کو ادا کرانے کے لیے رمضان کے روزے ہم پر وہ فرض ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں آپ جب یہ پہنچے اور پھر وہی کا آغاز ہوا تو وہ رمضان میں ہوا میں بات کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ربی الاول سے کتنی مناسبتیں ہیں وہی کے ظہور کی علامات جو واضح ہوئی پہلے وہ ظہور تقریباً چھ مہینے تک یہ صالحہ کا سلسلہ رہا خوابوں کا سلسلہ یہ چھ مہینے کا عرصہ تھا اور رمضان سے پیچھے بیک چھ مہینے جائیں تو ربیع نور شریف بنتا ہے تو ربیع الاول شریف گویا کے نبوت کے ان علامات کے ظہور اور وہی کی ان علامات کا ظہور جو ہو رہا ہے وہ ربیع اول سے شروع ہوا تو اس کو بھی نسبت ہے ربی اول سے ایک بہت بڑی نسبت ہے تو دوسری بات نبی کریم علیہ السلام کا ہجرت کرنا آپ ہجرت کر کے جب گئے تھے تو ادھر سے آپ نکلے ہیں کچھ مہینے پہلے لیکن مقدینہ منورہ کے اندر جب آپ داخل ہوئے ہیں تو وہ مہینہ ربیع نور شریف کا تھا تو وہی کے معاملات کی ابتدابی گویا کہ ربیع نور تکمیل ہجرت وہ بھی ربیع نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا وہ بھی ربیع الاول شریف اور حضور علیہ السلام کا پردہ فرمانا وہ بھی ربیع الاول شریف گویا کہ ان چار چیزوں کو یہ بطور خاص اس سے نسبت اور تعلق ان میں موجود ہے ربیع الاول شریف کے حوالے سے اور ہم چونکہ اسی مہینے میں آپ داخل ہونے ہی والے گئے تو ضرور اس عزم کے ساتھ اس مہینے میں آپ داخل ہوئے اور اس مہینے کو اس طریقے سے ہم گزارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہوئے ہمارے ایک سائل اسلامی بھائی نے جو یہ سوال پوچھا کہ وہی کی کیفیات کیا ہوتی تھی وہی کی کیفیات حضرت عما عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالیٰ بیان کرتی ہیں میں سخت سردی کے دنوں سخت سردی میں دبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو میں دیکھتی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے آ جاتے تھے سخت سردی میں اب ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ایک کیفیت یہ کہ آپ اگر اونٹ پر سواری کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو وہی اگر نازل ہوتی تو وہ اٹھنی بیٹھ جاتی علماء لکھتے ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیچ میں واسطہ ہے آپ کے قلب منور پر وہی نازل ہو جاتی ہے کہ اٹھنی بیٹھ جاتی ہے اور چیز کو برداشت گویا کہ کر لیا جاتا ہے لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ میں واسطہ یہ سلسلہ نہ ہو تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزا ہو جاتے لیکن کلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھ سلام کہ آپ وہی کے نزول کا وہ مقام قلب مصطفیٰ صلی اللہ و علیہ وسلم بنا تو اٹھنی بیٹھ جاتی وحی جب آپ پر نازل ہوتی تو بعض اوقات یہ کیفیات بھی ہوتی کہ ایک صحابی کہتے حضور السلام میری ران پر سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے کہ وہی کا نزول ہونا شروع ہوا اور مجھے ایسا ڈر لاحق ہوا کہ کہیں میری ران ہی نہ ٹوٹ جائے میری ٹانگ ہی نہ ٹوٹ جائے ایسا یعنی خطرہ محسوس ہونا ایسی ایک طاقت کا محسوس ہونا کہ کچھ چیز کا نزول ہو رہا ہے کچھ بوجھ جیسا ہے تو یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل مبارک کا کیا کہنا ہے کہ آپ پر وہی کا نزول ہوتا رہا تو یہ وہی کیفیات کی ہوتی وہی بعض اوقات پہلی وہی نازل ہوئی پھر کچھ عرصے کے لیے وہی کا سلسلہ رکا اس میں بھی اللہ کی بہت حکمتیں تھیں اور دل میں اشتیاق کا پیدا کرنا آ, نئے کسی حکم کو یعنی تدریجاً قرآن کا چونکہ نزول ہوا ہے ایک حکم کے بعد دوسرے حکم کا انتظار رہنا کلب مبارک کے اندر اشتیاق پیدا کرنا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان ہو گئے تھے کہ رہی وہی کا سلسلہ کیوں موقوف ہو گیا حضرت جبریل امین آپ کے پاس آتے رہتے تھے اور انہوں نے آ کے آپ کو آپ آپ کے بارگاہ میں آ کر ارض کرتے رہتے آپ کو تسلی دیتے رہتے جس سے آپ کی دلی وہ کیفیت وہ ختم ہو جایا کرتی تھی نبی کریم علیہ اسلام پھر دوبارہ گارے ہیرا کی طرف چلے گئے کچھ دنوں بعد تو پھر دوبارہ وہاں وحی کا یہ پھر پیغام آ جاتا ہے اور وہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بعد نے اس کی مدت تین سال بھی بیان کی ہے لیکن زیادہ علماء نے راجے کول کے مطابق وہی رکنے کی مدت یہ چالیس دن بیان کی ہے کہ چالیس دن یہ وہی کا سلسلہ موقوف رہا اور اس میں اللہ کی یہ, یہ حکمتیں تھیں پھر اس کے بعد دوبارہ یہ وہی کا سلسلہ شروع ہوا مدنی شان کے ناظرین آپ اپنے آج سلسلہ منازع کیا وحی کی ابتدا وہی وہی کا آغاز کیسے ہوا اور آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں شان نزول آپ اس بارے میں ضرور اپنے سوالات اپنا فیڈ بیک, فیڈ بیک, بی بیک بھی دیجئے ہمیں اور آپ کے تاثرات کیا ہیں آپ اس سلسلے میں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ ضرور اپنے مشورے اور آراہ سے ہمیں نوازتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بلاحیت تا فرمائے اور ہم سب کو دین متین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق تعافرمائے آمین باہین نبی سلامین صلی اللہ تعالی علیہ و